یوسف کو مار ڈالو اور کہیں زمیں میں پینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر ان کا ہو جانا